الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ اعلا آلک و اصحابکا یا نور اللہ آج آخری بیان ہے عقائد میں ولایت کا بیان ولی کے معنی ہیں رفیق دوست پشپنا سرپرست قریب والی مددگار ان سب مانوں پر والی کا لفظ بولا جاتا ہے جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بچوں کا ولی ان کی دیکھ بھال کرے ان کی سرپرست ان کے اخراجات کی ذمہ داری کرے تو والی سے مراد سرپرست جس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کرے اسے باپ یہ نہ ہو تو دادا چاچا بھائی بھتیجا بتدریچ مرد جو ہوں گے وہ بچے کے سرپرس یعنی ولی کہلائیں گے اس طرح آپ نے نماز جنازہ میں سنا ہوگا کہ ولی کو حق ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے تو ولی سے مراد یہی باپ دادا بیٹا چاچا جو بھی قریبی رشتہ دار ہے مرد میں اس کو ولی کہتے ہیں تو یہ سرپرس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے دوست کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مدد کے مددگار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مختلف معنوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے کام بنانے والا مصیبت میں کام آنے والا بگڑی بنانے والا سب اس معنی میں داخل ہے اور ولایت کا ایک معنی ہے ولی کا ایک معنی ہے قرب قرب کی پھر علماء نے دو صورتیں بیان کی ہیں ایک قرب عام اور ایک قرب خاص قرب عام یہ ہر مومن کو حاصل ہے جسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر مومن اللہ کا ولی ہے یہ کس معنی پر کہا جاتا ہے بحیثیت ایمان جو اس کو اللہ تعالی نے قرب عطا فرمایا اس حیثیت سے وہ بھی اللہ کا ولی ہے ان معنی پر ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے بحیثیت ایمان جو اس کو قرب اللہ نے عطا فرمایا اس حیثیت سے وہ بھی اللہ کا ولی ہے یہ قرب عام ہے اہر مومن کو حاصل ہے اور قرب خاص وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے مومنین میں سے اس کو کہتے ہیں قرب خاص اور یہاں جو ولایت کا بیان چل رہا ہے اس سے مراد وہی قرب خاص ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے پھر اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں درجات کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے ان کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں تو سارے کے سارے اللہ کے ولی ہوتے ہیں مختلف صورتیں ہوتی ہے کوئی غوث ہوتا ہے کوئی قطب ہوتا ہے کوئی ابدال ہوتا ہے کوئی مجذوب ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ تو یہ سارے کے سارے اللہ کے ولی کہلاتے ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے مشہور ہے آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے حدیث قدسی ہے حضور حضور علیہ صلاح وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے اور پھر اسی حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے آگے جس میں یہ مضمون ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے فرائض تو عمل کر ہی رہا ہے اس کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا رہتا ہے اتنا قرب پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب پا لیتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یہ بندہ جب اس مقام اور اس سٹیج پر جب پہنچ جاتا ہے تو جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے جس بات پر قسم کھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے ایسا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے تو ہاتھ پاؤں بن جانا یہ باقی یہ مراد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ملکہ عطا فرماتا ہے قدرت اس کو ایسی حاصل ہو جاتی ہے اس بندے کو کہ اس کے لیے دور و نزدیک کو حیثیت نہیں رکھتا یہ نزدیک چیز ہے اور سینکڑوں میل دور ہے تو اس کو بھی ویسے ہی پکڑ لیتا ہے جیسے نزدیک کی چیز کو پکڑ لیتا چلنا اس کے لیے دور یا نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا جیسے قریب چلتا ہے ویسے دور چلتا ہے ایک قدم میں ساری زمین کو گویا کے طے کر لیتا تو یہ اس کو کرامت عطا کی جاتی ہے اور جب وہ کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے یا جو وہ دعا کرتا ہے یا جو اس کے منہ سے نکل جاتا اللہ تعالی ویسا ہی فرما دیتا ہے اس قسم کے کئی واقعات ہیں خد امیر علیہ سنت نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ احمد آباد ہند میں ایک بزرگ کا مزار ہے ان کے بارے میں ان کی ایک کرامت مشہور ہے کہ وہ آج بھی ان کے مزار پر وہ چیز رکھی ہوئی ہے نماز تحجد کے لیے جب وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے وہ زمانہ بڑا پاکیزہ ہوا کرتا تھا نماز تعجد کے لیے بھی لوگ مسجدوں میں جایا کرتے تھے تو فجر کی نماز کے مسائل ہوتے ہیں تو نماز تاجد کے لیے مسجد جا رہے تھے تو راستے میں ایک جو کا انتظارہ تھا روشنی کا کوئی معقول انتظام تو ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں کسی چیز سے ٹھوکر لگی تو بے اختیار زبان سے یہ کلمہ جاری ہوا لوہا ہے پھر سوچا کہ یار ہو سکتا ہے لکڑی ہو یہ نکل گیا لکڑی ہے پھر سوچا کہ کنکر ہوگا تو کنکر نکل گیا پتھر ہوگا پتھر نکل گیا اس طرح جو جو ان کو ذہن بنتا گیا وہ, وہ الفاظ آپ ادا کرتے چلے گئے لوہا ہے لکڑی ہے کنکر ہے پتھر ہے پھر ذہن میں آیا کہ پتا نہیں کیا ہے تو یہ کہا کہ نہ جانے کیا ہے چل پڑے نماز ادا کی صبح جب اجالا پھیلا لوگوں نے جب اس چیز کو دیکھا جو مسجد کے باہر تھی تو ہر ایک کی زبان پر یہی جاری تھا لوہا ہے لکڑی ہے کنکر ہے پتھر ہے نہ جانے کیا ہے سب پر یہ جاری ہو گیا آج بھی وہ چیز احمدآباد ہند میں موجود ہے اور ہر ایک یہی کہتا ہے کہ لوہا ہے لکڑی ہے کنکر ہے پتھر ہے نہ جانے کیا ہے وہ چیز جو بھی تھی جیسے جیسے ان کے منہ سے نکلتا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ویسا ہی کرتا چلا گیا ایک ایسی بھی چیز اس میں ڈال دی کہ لوگ یقین لگے نہ جانے کیا ہے تبہرا اللہ تبارک اپنے ولیوں کو اس طرح کی کرامت بھی عطا فرماتا ہے تو یہاں ولایت سے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اس کو توجہ کے ساتھ سن لیجیے ولایت ایک قرب خاص ہے قرب خاص میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے قرب عام ایک قرب خاص کہ مولا اجزا اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے مولانا بھی اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے انتمانا کوئی عرج نہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نے قرآن میں شاید فرمایا انت مولانا اے ہمارے مولا یعنی اے ہمارے مددگار تو یہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرماتا جو ہے وہ کسبی نہیں ہے واہ ہے خدا خداوندی ہے ولایت واہبش ہے یعنی عطیا خداوندی ہے کہ نہ یہ اعمال شاقہ سے مشقت والے مشقت والے آمال. آدمی خود حاصل کر لے ایسا نہیں ہے بلکہ من جانب اللہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے البتہ غالبا اعمال حسانہ یعنی اچھے اعمال نیک امال اس عطیہ الہی کے ذریعہ ہوتے ہیں یہ ذریعہ بن جاتے ہیں لیکن ہے یہ ولایت ولابش ہے اور یہ ولایت ایسی چیز ہے کہ بعضوں کو ابل ہی مل جاتے مادر زاد ولی ہوتے ہیں جیسے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ولی ماں کے پیٹ سے ولی ہیں ہر نبی اللہ کا ولی ہے نبوت کے ساتھ ساتھ ولایت بھی اس کو ہوتی ہے ہر نبی اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے کہ اس کو نبوت کے ساتھ ساتھ اس کو ولایت بھی اللہ تعالی عطا فرماتا ہے ولی بھی ہوتا ہے نبی بھی ہوتا ہے ولایت بے علم کو نہیں ملتی تو ولی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں ولی کس کو کہیں گے وہ سن مطلب کام کرے گا کچھ بھی نہیں کر سکتا مطلب وہ تو, تو ولایت بے علم کو نہیں ملتی صورت میں حاصل کیا مدرسے میں پڑھاؤ بزرگوں سے پڑھاؤ علماء کے پاس رہ رہ کر جا جا کر ان سے علم حاصل کیا ہو. کوئی بھی طریقہ اس نے اختیار کیا بہرال علم اس نے حاصل کیا ہو ایک تو ظاہری صورت یہ ہوگی کہ واقعی اس نے علم حاصل کیا ظاہری صورت میں نظر آ رہا ہے یا اس مرتبے پر پہنچنے سے بیشتر یعنی ولایت کے درجے پر پہنچنے سے پہلے ہی اللہ زوجل نے اس پر علوم منکشف کر دی ہوں اللہ تعالی نے اس پر علم کھول دیوں علم ظاہر کر دیوں یہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال اس کو علم ہونا ضروری ہے خا ظاہری صورت اختیار کر کے علم حاصل کیا ہو خواہ من جانب اللہ اسے علم عطا کیا گیا دونوں صورتوں میں اس کے پاس علم ہے تو یہ دیکھ لیجیے آپ اولیاء کرام کے مختلف جو درجے ہیں اور مختلف صورتیں ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اولیاء کرام کے حالات میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے باقاعدہ علم حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا فرمائی باس کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ انہوں نے ظاہری صورت میں کسی سے علم حاصل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا ایسا علم اطا فرمایا فرما اللہ امیر نے سنت کو دیکھ لیجیے کہ آپ خود فرماتے رہتے ہیں کہ میں کسی دارالعلوم میں یا مدرسے میں باقاعدہ پڑھا نہیں ہاں علماء کی صوبت میں آنا جانا رہا ہے مسائل وغیرہ کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے لیکن باقاعدہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منزل اور اس مرقام پر پہنچنے سے پہلے ہی آپ پر علوم منکشف کر دیے علم کے دروازے کھول دے ایسے علم کے دروازے کھول لیے سبحان اللہ علم گر ہیں علماء بنا رہے ہیں. مدنی مذاکرے اگر کوئی سنے نا امیر علیہ سنت کے اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی امیر علیہ سنت کے پاس کتنا علم ہے اتنا علم، اتنا, اتنا سب بعض اوقات تحدی سے نعمت کے لیے بھی فرماتے رہتے ہیں جیسے کہ وہ آپ نے سنے ہوں گے مدنی مذاکرے میں اس قسم کے سوالات کھانے سے متعلق پکانے سے متعلق تو ایسی ایسی باتیں ارشاد فرما دیتے ہیں کہ خود پکانے والوں تک کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس طرح کھانا پکایا جائے گا اور یہ بھی فرماتے ہیں پھر ساتھ میں کہ یہ وہ شخص بتا رہا ہے کہ جس نے کبھی چاول بھی نہیں ابالے اس طرح کہ آپ نے مدنی ادا کرے بات بھی ارشاد فرمائی لیکن وہ دیکھو اللہ تعالی نے کیسے علوم منکشف فرمایا اسی طرح آپ یہ طبی اور حکمی حکمت کی جو باتیں ہیں وہ آپ سنیں امیر وسنت کی مدنی مذاکروں میں سبحان اللہ واقعی دل سے آواز آتی ہے کہ یار یہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سنت نے, نے بارہا ہاں فرمایا کہ میں مدنی مذاکرے میں جو کچھ میرے اندر ہے وہ اس کو انڈیل رہا ہوں اب بھی ہم مدنی مذاکرے نہ سنے تو پھر ہماری بس سستی غفلت تمام اولیاء اولین و آخری یعنی اس امت سے پہلے جو اولیاء کرام ہوئے اور اس امت میں جو ہوں گے قیامت تک تو ان سب اولیاء کرام میں اولیاء محمدیین یعنی حضور علیہ السلات کی امتیوں میں سے جو ولی ہوں گے وہ دیگر امتیوں کے ولی سے کیا ہیں افضل ہیں اور تمام محمدیین میں سے اب اس امت کے اولیاء کرام گزشتہ امتوں کے ولیوں سے افضل ہوئے یہ ہو گیا اب اس امت میں کون افضل ہے اس امت کے جو اولیاء کرام ہے ان میں کون افضل ہے تو سنیے اس امت میں سب سے زیادہ معرفت و قرب الہی انبیاء کے بعد خلافا اربعہ کو حاصل ہے اتنا صدیق اکبر پھر اس کے بعد فاروق اعظم پھر اس کے بعد عثمان غنی پھر اس کے بعد مولا علی مشکل کشا جس کی تفصیل ابھی ہم گزشتہ دنوں پڑھ چکے اور ان میں ترتیب وہی ترتیب افضلیت ہے جو ان میں ترتیب بیان کی گئی کہ پہلے نمبر پر صدیق اکبر ہے ہیں، افضلی ہیں دوسرے نمبر پر فاروق اعظم ہیں یہ افضل اس کے بعد پھر اس کے بعد عثمان غنی پھر اس کے بعد مولا علی مشکل کشا سب سے زیادہ معرفت اور قرب یہ کو حاصل ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پھر فاروق اعظم کو پھر عثمان غنی ذلورین پھر مولا علی مشکل کشا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ٹھیک ہے ہاں مرتبہ تکمیل پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جانب کمالات جانب کمالات نبوت سیخین کو قائم فرمایا اور جانب کمالات ولایت حضرت مولا علی مشکل کشا کو تو جملہ ماباد نے یعنی حضرت علی کے بعد مولا علی کے گھر سے نعمت پائی اور انہی کے دست نگر یعنی محتاج تھے اور ہیں اور رہیں گے اس کو سمجھ لیجیے آپ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار و صاف اور کمالات عطا فرمائے ان میں سے ایک کمال ایک وصف ایک خوبی یہ کہ حضور علیہ السلات کو جو اللہ تعالیٰ نے انتظام سنبھالنا ملک گیری ایک باقاعدہ نظام چلانا حکومت قائم کرنا لوگوں کے معاملات کو سلجھانا کفار سے معاملات کرنا جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہے جہاد جزیا وغیرہ وغیرہ یہ سارے معاملات تو یہ جو کمالات حضور علیہ سلاۃسلام کو عطا کی اور حضور نے اپنی ظاہری حیات میں اس کو کیا ایسا کرتے رہے آپ فرقار علیہ صلاح آپ دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلاۃ السلام کی زندگی کا اکثر حصہ یعنی جب مدینے طیبہ میں جو گزرا دس سال کا دس برس کا عرصہ اکثر جہاد میں گزرا ہے حضور علیہ نے اس طرح سارا کا سارا انتظام سنبھالا تو یہ جو صلاحیت تھی یہ جو کمال تھا یہ سرکار علیہ اللہ سلام نے اس کمال کو بدرجۂ اتم یعنی بہت زیادہ اپنے ان دو چہیتے صحابہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا کہ ان کے وسال کے بعد حضور علیہ صلاحۃ السلام کے ویسال کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ اس نہج پر اس طریقے پر ان دونوں حضرات نے جو خلافت قائم کی ہے تو اسلام کتنی دور تک پھیل گیا اس کے بعد وہ چیز نظر نہیں آتی جو ان حضرات کے دور میں تھی اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ فتنے شروع ہوئے حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اور فتنوں کا سلسلہ شروع ہوتا چلا گیا مولا علی مشکل کشا کر رہا اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی خلافت کی ان کے زمانے میں بھی فتنے تھے بہت زیادہ فتنے تھے کیونکہ فتنوں کا دروازہ شروع ہو چکا تھا کھل چکا تھا تو یہ مقام اور یہ مرتبہ مول گیری کا انتظام اور یہ وغیرہ وغیرہ معاملات یہ ب جائے عتم حضور علیہ سلاۃ والسلام نے کس کو عطا فرمائے شیخ نے کریم ان کو جناب صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور ولایت کے جو معاملات تھے یہ بھی اللہ تعالی نے حضور کو ایک کمال عطا فرمایا تھا حضور علیہ اللہ کس طرح اپنے غلاموں کی تربیت فرما رہے ہیں اور کیا کیا ان کو ارشادات فرما رہے ہیں جو ایک انداز تھا سکھانے کا جو ان کو تعلیم کا ایک انداز تھا جو ایک روحانیت کا ایک انداز تھا تو وہ انداز اور وہ کمال حضور علیہ اللہ نے اتم مولا علی کو عطا فرما دیا تو یہ کمال اور یہ خوبی حضور نے ان کو عطا فرمائی یعنی حضور کے صدقے میں ان کو یہ خوبی ملی تو حضور علیہ نے یہ کمال اور یہ جو مقام اور مرتبہ ان کو عطا فرمایا تو ان کے بعد جتنے بھی ولی ہوئے سب کو مولا علی کے ہی گھر سے ولایت ملتی ہے یعنی گویا کہ ولایت کی سند اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں عطا فرماتا ہے جس کو یہ ولایت کا چاش دینے وہ اللہ کا ولی بن جائے گا جس کو نہ دے وہ نہ بنے تو یہ ہے معاملہ اس طرح حضور علیہ السلام وسلم کے مختلف کمالات ہیں اور بعد صاحبہ کرام میں اس کی جھلک نظر آتی وغیرہ تو یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مرتبہ تکمیل میں تکمیل کہتے ہیں کہ جس کو مکمل کرنا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جانب کمالات نبوت شیخین کریم ان کو عطا فرمائے جو نظام سنبھالنا اور یہ سارے معاملات کرنا اور جانب کمالات ولایت کس کو عطا فرمائے حضرت علی مولا علی مشکل کچھ کو عطا فرمائے تو جملہ اولیاء سارے اولیاء ماں بعد نے جو بھی بعد میں آئے مولا علی ہی کے گھر سے نعمت پائی اور انہی کے دست نگر یعنی محتاج تھے اور ہیں اور رہیں گے جی ایک حضرت علی کو حضور علیہ سلاۃ وسلام کے صدقے میں ایک نعمت ملی ہے شریعت و طریقت یہاں سے آپ آ جائیں اولیائے کرام کے اختیارات شریعت و طریقت کو ابھی ہم پڑھتے ہیں اولیاء کرام کو اللہ عز و جل نے بہت بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں ان میں جو اصحاب خدمت ہیں جنہیں خدمت پر معمور کیا گیا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصرف کا اختیار دیا سیاہ سفید کے مختار بنا دیے جاتے ہیں یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے نائب ہیں ان کو اختیارات و تصرفات حضور کی نیابت میں ملتے ہیں خود اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے غوث پاک کی شان سے متعلق پتا ہوا شریف کی ستائیسویں می جلد میں ایک بات نقل فرمائی ہے کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں کہ جو حاضر ہونے سے پہلے حضور غوث پاک کی خدمت میں سلام عرض نہ کرتا اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام اور مرتبہ تھا فرمایا اس طرح اور بھی وہ سارے اختیارات ہیں کہ جو ان حضرات کو دیے جاتے ہیں خود حضور سیدنا غوث اعظم اور رضی اللہ تعالی نے فرماتے تصور دیں گے کیسا تصرف ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مریچ مشرق میں ہوں بالفرض اور میں مغرب میں ہوں اور وہ مشرق میں رہ کر مجھ سے فریاد کرے مجھے پکارے تو میں مغرب میں رہتے ہوئے اس کی دستگیری فرما دوں گا اے اس قسم کے واقعات اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو امیر علی سنت مدا ذل العلی کے چند رسائل ہیں غوث پاک کی کرامات سے متعلق من کی لاش اور ایک دور اس قسم جنات کا بادشاہ اس قسم کی دو تین رسائل ہیں جو حضور ہنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے سلسلے میں اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی کرامات کا بھی آپ نے ذکر فرمایا ہے وہ ایک رسائل میں خوفناک جادوگر تو اس میں یہ ہے کہ ہند میں ایک دریا ہے جس کو کہتے ہیں انا ساغر انا ساغر میں ایک دریا تھا تو جب خواجہ صاحب کے مرید میں پانی لینے کے لیے گئے نماز اور دیگر معاملات کے لیے رجوع وغیرہ کریں گے غسل کریں گے کپڑے دھوئیں گے کھانا پکائیں گے وغیرہ وغیرہ تو وہ جو وہاں پر غیر مسلم تو منع کر دیں گے نیا پانی لے کے نہیں جانے دیں گے جاؤ منا کر دیا یہ چلے گئے برتن جیسا تھا ویسا, ویسا خالی خالیا گیا خواجہ صاحب کو دکھا دیا تھا خواجہ صاحب نے کہا اچھا جی معاملہ منع کر دیا پھر ایک برتن دیا چھوٹا سا برتن تھا وہ دریا بہت بڑا تھا وہ فرما اس میں پانی لیا تھوڑا سا تو وہ جیسے ہی پانی اس میں ڈالا گیا سارا کا سارا دریا کا پانی اس میں آ گیا اور سارے پریشان ہو گئے کہ ہمارا دریا سو گیا ہمارے جانور بھوکے مر جائیں گے ہم بھوکے مر جائیں گے معافیاں مانگی تو پھر قاعدہ غریب نواز نے کرم فرمایا سارا پانی پھر اس میں دوبارہ ڈال دیا دریا پھر بہنے لگ گیا تو اللہ تبارک ان کو ایسا تصرف عطا فرماتا ہے انسان تو انسان جنات پر بھی ان کی حکومت ہوتی ہے غوث پاک غوث غص السالین کہلاتے ہیں انسانوں اور جن دونوں کے غوث ہیں اسی طرح ان کے پرندوں پر بھی ان کو حکومت دی جاتی ہے ایسا تصرف اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے بعض ہو جائے کرام کے متعلق یہ مشہور ہے ان یعنی کی یہ کرامت کہ یہ حضرات پتہ ہے کس پر سواری کرتے تھے شیر پر سواری کرتے تھے ہم اور آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں کار چلاتے ہیں کیا سواری ہیں یہ یہ تو بس سواری ایسی ہے لیکن یہ حضرات شیر پر سواری فرماتے تھے شیر ولی کا واقعہ مشہور ہے نا کہ غوث پاک کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو ان کی شان یہ تھی وہ بھی اللہ کے ولی تھے ان کی شان یہ تھی کہ وہ شیر پر سواری کرتے تھے شیر پر سوار ہو کر گوس پاک سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے معمول یہ تھا کہ جس جگہ جاتے تھے تو شیر کو کوئی نہ کوئی گائے کے لیے پیش کی جاتی تھی اپنے پتلا تھا اس میں ایسی بات نہیں تھی بظاہر اب وہ شیر جو تھا ان صاحب کا جو مل ملاقات کے لیے آئے تھے انہوں نے جب گائے دیکھی تو گائے پر حملے کے لیے جھپڑ پڑا پڑ مطلب چیڑھاڑے رکھ دیا میٹھے میٹھے بھائی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی انشاء اللہ عز